میں پاکستان سے قبل کا نقشہ کھینچ رہا ہوں کہ گاؤں جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے لیکن کوئی مریا جو وہاں پر ہے اس کی حویلی جو ہے سب سے اونچی ہے اور سب سے مضبوط ہے اور شاندار ہے اور اسی نے اپنے سودی ہتھ کے اندر جو ہے مقامی آبادی کو جکڑا ہوا اس طرح سے یہ لوگ بہت ہی جو سمجھئے کہ یعنی خوشحال لوگ تھے ان کے پاس دولت تھی سرمایہ دار تھے تو یہ برو نظیر کے علاقے میں جب حضور گئے تو وہاں انہوں نے سازش کی حضور کو قتل کرنے کی صلی اللہ عالم اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے اطلاع دی حضور واپس آ گئے لیکن یہ کہ پھر حضور صلاح نے محاصرہ کیا اور ان کو پھر وہاں سے بھی ان کو بھی جنا کر دیا گیا یہ غزوہ بنو نظیر ہے جس پر کہ سورہ حشر میں تین رکوع پر مشتمل ہے سورہ حشر اٹھائیسویں پارے میں اس میں سے دو رکوع جو ہے وہ اسی غزوہ بنو نظیر سے متعلق ہے اسی کی ضمن میں ہم وال فی کا حکم آیا ہے جس کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب سواد عراق اور یہ ایران اور مصر اور شام کی زمینیں جو ہے فتح ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں جو اشتہاد تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تھا وہ در حقیقت ہم والے فہ پر قیاس کر کے اور اس کا حکم جو ہے وہ سورہ حشر میں بہرحال یہ جو برو نظیر یہاں سے جلا ہو گئے اس کا جو ایک نتیجہ نکلے گا وہ میں بعد بحث کروں لیکن حضور نے پھر اسی کام کو سامنے رکھتے ہوئے بیر معاونہ کا جو حادثہ ہوا تھا نجد کے علاقے میں پھر آپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے غزب نجد جو ہے ربی ال جماد سن سنچار ہجری میں آپ نے ایک بڑی جمعیت کے ساتھ جو ہے نجد کے اندر دور تک آپ نے سفر کیا ہے یہ سب جو بندو لوگ ہیں کسی نے مقابلہ نہیں کیا وہ یہ بھاگ گئے اور پہاڑوں میں چڑھ گئے لیکن یہ کہ اس سے یہ کہ مسلمانوں کا روپ اثر نو قائم ہو گیا اور ان کا جو بھی دبدبا تھا جو کچھ کمزوری اس کے اندر واقع ہو چکی ہو گئی تھی ضوف آ تھا وہ اصر نو بہار ہو گیا اسی طرح ابو سفیان جب غزوہ عہود سے واپس گیا تھا تو آخری بات اس نے یہ کہی تھی اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا اس لیے کہ سن دو میں غزوہ بدر ہوا تھا سن تین میں غزوہ اہد ہوا تو جاتے ہوئے کہا تھا اگلے سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی یہ گویا کے پہلے سے ایک چیلنج تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس میں بھی پری ایمپٹ کیا کہ ویسے تو سال جو ہے شوال میں جا کے آتا پورا ہوتا آپ نے شابان ہی میں سفر اختیار کیا اور جا کر بدر میں اپنی خیمے لگا دیے گویا کہ چیلنجنگ ایک پوسٹر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم کہہ کر گئے تھے اباؤ مقابلے کے لیے وہاں آپ مقیم رہے لیکن یہ کہ ابو سفیان ہمت نہیں کر سکا اور اس سے بھی پھر مسلمانوں کی ساخ اس پورے علاقے کے اندر دوبارہ جو ہے ساحلی علاقہ جو تھا مغربی علاقہ جو ہے اس میں مسلمانوں کی ساخ جو ہے اثر نو پورے طور پر بحال ہو گئی اور روب اور دبدبہ جو ہے قائم ہو گئی اس کے بعد جو ہے تقریباً چھ مہینے حضور کو ملے ہیں ذرا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکون کا سانس لینے کے لیکن پھر یہ کہ شام کا جو, جو سرحدی علاقہ ہے اس کے قبائل کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ حملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو حضور نے یہاں بھی پیش قدمی کی ہے اور پہل کی ہے اور یہ کہلاتا ہے غزو دومت الجند شام کے سرحد پر یہ ربیع الاول سن پانچ میں ہوا ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ وہ لوگ پھر مقابلے میں نہیں آ سکے منتشر ہو گئے حضور وہاں پر مقیم رہے لیکن یہ کہ اس سے اس شمالی علاقے میں بھی یہ اسلامی ریاست جو تھی مدینے کی اس کا جو روب اور دبدبا تھا وہ قائم ہو گیا تو یوں سمجھے کہ جو بھی زخم پہنچی تھی اور جو بھی ہوا اکھڑی تھی غزوہ عہد کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ڈیڑھ برس کے عرصے میں اپنی یہ بہم مہمات کے ذریعے سے اور ہر مرحلے پر خود پیش قدمی کر کے سوائے اس کے کہ جو سب سے بڑا چڑکا لگا ہے وہ تو دھوکے اور غداری کی وجہ سے وعدہ خلافی کی وجہ سے چاہے وہ رجیع کا واقعہ تھا جس میں کہ دس صحابہ جو ہے رضوان اللہ تعالی مجمعین وہ شہید کر دیے گئے اور چاہے وہ بیر معولہ کا تھا جس میں 68 صحابہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے لیکن یہ جو ہے یہ کسی جنگ کا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی دو بدو مقابلے کا نہیں ہے یہ تو دھوکہ ہے فریب ہے کی معلمین کی حیثیت سے لے جائے گئے اور پھر انہیں وہاں پر شہید کر دیا گیا اگرچہ وقتی طور پر وہاں مسلمانوں نے مقابلے کی کوشش کی ہے لیکن دائر باتیں اسے نہ غزوہ کہا جاتا ہے نہ سریا کہا جاتا ہے یہ تو ایک طرح کا حادثہ ہے جو پیش آیا لیکن اب اس کے بعد وہ معاملہ آ رہا ہے غزوہ احزاب کا یہ جو بنی نظیر جو جلاوٹن کیے گئے تھے مدینہ منمرہ سے اور اس سے پہلے منو کینکا جنا کیے گئے تھے انہوں نے شمال کا رخ کیا تھا شمال میں خیبر کی کا علاقہ تھا اس میں ان کے کئی قلعے تھے یہودیوں کے بہت مضبوطی کے ساتھ وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے تھے بلکہ یوں سمجھیے کہ مورچے تھے ان کے بہت بڑے بڑے مورچے یا پھر واد القرا کا علاقہ تھا تو ان علاقوں میں یہ یہودی بھی پہنچ گئے اور بنو نظیر جو ہے اب ان کے اندر جو دشمنی نبی یب الصلی وسلم کی تھی شدت کے ساتھ ظاہر بات یاد آتا ہے مدینہ منورہ کے باغات اور مدینہ منورہ میں جو کچھ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر گئے تھے چھ سو اونٹوں پر اپنا ساز و سامان لے کر گئے تھے جب وہاں سے روانہ ہوئے جب حضور نے وہاں سے انہیں دلا کیا انہوں نے اب سازش کی اور ان کا ایک وفد ہوئی ابن اختب کی سرکردگی میں جو بنو نظیر کا بہت بڑا سردار تھا بیس سرکردہ لوگوں کا ایک وفد ہے کہ جو نکلا سب سے پہلے مکے گیا قریش سے گفتگو کی کہ اب جو بھی کچھ ہوا ہے اب تک اور ظاہر بات ہے کہ قریش کو اب جگہ پہنچ چکی تھی اس لیے کہ جو قزبے بدد کے لیے جو دوبارہ جو قصبے کے لیے وہ چیلنج دے کر آئے تھے وہ نہیں جا پائے تھے اس سے بھی خفت ہوئی ان کی بےزتی ہوئی لہذا ان کے اندر بھی وہ ایک جذبہ تو تھا پل تھا تو انہوں نے آبادہ کیا کہ ایک مرتبہ اور کوشش کرو ہم شمال سے آتے اپنی پوری قوت لے کر یہود کی. اور تم ادھر سے آؤ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مشرق سے گچخان کے کبائی کو بھی جا کر اس طرح کر کرنے آئے تاکہ مدینے پر تین طرف سے حملہ ہو جائے یورش ہو جائے اور ایک مرتبہ گویا کہ ایک متحدہ محاذ بنا کر میں یہ لفظ ان کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہوں کہ اس فتنے کو ہم ایک مرتبہ اس کو ختم کر دیں تو کچھ پسو پیش کے بعد ابو سفیان تیار ہو گیا چار ہزار کلش کر لے کر وہ نکلا ہے اور اس میں کچھ اور لوگ بعد میں جہاں جہاں سے یہ عرب کا پرانا رواج ہے حلیف قبائل اور مل چلے گئے تو یہ گویا کہ ایک لشکر تو مکے کی طرف سے آ گیا اور مکے کی طرف سے جو لشکر آیا ہے چونکہ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر پھر بدر سے ہو کر وہ چڑھتے تھے چڑھائی اس لیے اس کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ وہ گویا کے زیر علاقے سے آئے ہیں ابھی جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی دوسری طرف زطفان کے قبائل کو انہوں نے اسی طریقے سے اپروچ کیا انہیں آبادہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انتقام دینا چاہتے تھے ویسے بھی ان کی شرارتیں جیسا کہ میں نے ارض کیا قرآن کی گواہی یہ ہے کہ الراب و ارسد و کفروں میں لفاقہ وہ یا کہ وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے تو ادھر سے ان کے نشکر بھی آئے تو مدینہ منورہ میں یوں سمجھئے کہ تین جانب سے یورش ہوئی ہے لیکن تین جانب سے یورش جو ہے وہ اس کو قرآن مجید نے دو اطراف سے کہا ہے اس لیے کہ جو شمال سے آئے اور جو جنوب سے آئے وہ دونوں گویا کہ مغربی جانب سے آئے ہیں اسفلا منکم سے اس لیے کہ ادھر ڈھلوان تھی وہ گویا کہ ادھر سے چڑھائی کر کے آئے ہیں تو من اسفلا منکم تم سے زیر علاقے کی طرف سے بھی لشکر آئے ہیں. اور جو مشرق کی طرف سے نجد کے قبائل آئے ہیں ان قبائل میں بنو سلیم فدارہ اشجا مرا ساد اسد یہ سارے قبائل ان کی بڑی زبردست جمعیت جاتی ہے تو اس طریقے سے دس سے لے کر بارہ ہزار تک کا لشکر ہے اس کی تعداد مختلف روایات میں مختلف ہے اس نے آ کر مدینے کا گھیراؤ کیا ہے جبکہ مدینے کی کل آبادی مسلمانوں کی اتنی نہیں تھی یعنی یہ کہ جو بھی جنگ کرنے کے قابل تھے مرد ان کو بھی شامل کر لیجیے عورتوں بچوں بوڑھوں سب کو شامل کر لیجیے تب بھی کل تعداد اتنی نہیں تھی یہ ہے اصل میں وہ صورت جس کو میں تعبیر کر رہا ہوں کہ امتحان اور ابتلا اس کی شدت جو ہے گویا کہ ایک اعتبار سے اپنے کلائمکس کو پہنچ گئی بارہ ہزار کا لشکر گھراو کر کے آ رہا ہے وہ تو یہ کہ اگر اچانک یہ لشکر پہنچ گیا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی بحالات ظاہری جو ہے کوئی صورت موجود تھی ہی نہیں بچاؤ کی لیکن یہ کہ حضور سراسن کا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ کا انٹیلیجنس کا جو معاملہ ہے وہ بہت قوی تھا معلومات آپ کو بر وقت پہنچتی تھی لہذا آپ چوکندے تھے اور آپ پہلے سے گویا کہ زینن تیار تھے آپ نے بجنی سے شورا منعقد کی اور وہاں پر یہ میں سامنے آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تجویز کے ذریعے سے کہ ہمیں خند کھود کر اور اس کے پیچھے سے دفاع کرنا چاہیے چونکہ مدینہ منورہ کی کچھ ایسی پوزیشن ہے کہ اس کے مشرق اور مغرب میں دونوں طرف وہ لاوے کی چٹانوں کا, کا, کا فرشتا ہے بہت سخت قسم کی چٹانے ہیں ادھر سے کوئی لشکر نہیں آ سکتا نہ گھوڑے اوپر چل سکتے ہیں نہ اونٹ چل سکتے ہیں لہذا وہ گویا کہ خود بخود ایک فصیل ہے انہیں ہر کہتے ہیں سیاہ پتھر ہیں بڑے ہی چکنے قسم کے اور چٹانوں کی شکل میں ہیں ادھر سے کوئی لشکر نہیں آ سکتا وہ فصیل ہے مشرق اور مغرب کی طرح. جنوب میں ابھی تیسرا قبیلہ موجود تھا بنو کا اور ابھی تک انہوں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدہدی نہیں کی تھی وہ اس عہد کو نبھا رہے تھے یعنی پانچ سال قبل کا جو عہد تھا جو ہجرت کے فرمانے کے فوراً بعد جو حضور نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا بروت فراہم اس پر قائم رہے تھے تو ادھر سے گویا کہ ایک طرح سے حفاظت تھی پھر یہ کہ ادھر کچھ باغات بھی تھے نکھلستان تھے ان میں سے بھی کسی لشکر کا اچانک تیز رفتاری کے ساتھ آ کر حملہور ہونا یہ ممکن نہیں تھا شمال کی جانی بہت پہاڑ ہے اور عہد ہی کے دونوں اطراف سے گویا کہ یہ لشکر آئے تھے وہ جو ایک طرف خلا ہے مغربی جانب میں وہاں سے آئے تھے قریش کے اور یہود کے لشکر اور عہد کے مشرقی جانب جو خلا ہے وہاں سے آئے تھے بروغفان کے قبائی ادھر جو ہے ایک جو خندق کھو گئی ہے تو خود آ کر یہ تمام کے تمام چونکہ یہ لوگ واقف ہی نہیں تھے عرب اس تدویز ہی کو نہیں جانتے تھے یہ تو بالکل ایک نئی صورتحال ان کے سامنے آ گئی اس حوالے سے مسلمانوں کا دفاع آسان ہو گیا تقریباً ایک مہینہ جو ہے یہاں پر ان کا پڑاؤ رہا ہے بس اکا دکا کوئی گھوڑا کدا کر بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا کر اور اس خندق سے گزر کر آ گیا اس نے مقابلہ کیا انہی میں وہ مشہور واقعہ ہوا ہے کہ عامر عبد ود جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک ہزار انسانوں کے برابر طاقت رکھنے والا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ واسل جہنم ہوا ہے بہرحال حضور صدر دار سلم کے پاس کل نفری اس وقت جو تھی وہ تین ہزار کی تھی یعنی لگ بھگ دس بارہ ہزار کی کل آبادی میں سے جو بھی جنگ کی صلاحیت کے حامل جو لوگ تھے وہ تین ہزار اور ان میں منافقین بھی شامل تھے اس اعتبار سے اب جو مقابلہ ہے وہ بہت ہی انیکول ہے بہرحال یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے خندق کی وجہ سے وہ دفاع ہوتا رہا اگر یہ کہ مسلسل ایک ٹینشن تو رہی ہے کہ ادھر سے وہ کوشش کر رہے تھے کہیں سے ہم پار کر جائیں ادھر سے مسلمان چوکس ہیں تیر اندازی کر رہے ہیں انہیں پار نہیں کرنے دے رہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو کوئی بڑی جنگ ہو جس میں کہ کوئی بڑا نقصان پہنچے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا لیکن یہ کلائمیکس کو پہنچا ہے مسئلہ اس وقت جبکہ ایک نئی تدبیر چلی ہے اسی شخص نے ہوئی ابن اختب جو بنو نظیر کے سرداروں میں سے یہ تھا اس نے آ کر دستک دی ہے بنو قریضا کے سردار پر اس کے گھر پر اور اس کو آمادہ کیا ہے کہ تم بھی غداری کرو تم پیچھے سے حملہ آور ہو جاؤ اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے بہت پسو پیش کیا بہت مرتبہ کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ محمد کا معاملہ بالکل صحیح ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی ہے ہم یہاں رہ رہے ہیں لہذا ہم اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں آنا چاہتے لیکن بہرحال اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر میں لے آیا ہوں تم دیکھو کہ جنوب سے بھی آ گیا ہے اور شمال سے بھی آ گیا اور مسجد سے بھی آ گیا چاروں طرف سے آذاب جنود لشکر ہیں کہ جو آ گئے یہ سنہرا موقع پھر نہیں آئے گا ابھی تو یہ ہے کہ اگر تم بھی ساتھ دو تو بس یکبار بھی حملہ کریں گے تم پیچھے سے حملہ کرو ادھر سے ہم کود کر آئیں گے خدمت کو پار کر کے اور یہ چراغ جو ہے اسی لیے میں نعیم صدیقی کے ساتھ کا ایک شعر مجھے پسند ہے اور جب بھی یہ کیفیت سامنے آتی ہے خود بخود میرے ذہن میں وہ شیر آ جاتا ہے جس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جیسے کسی چٹل میدان میں کوئی چراغ جل رہا ہے اور آندیاں چل رہی ہیں اسے بجھانے کے لیے اے آندھیوں سبل کے چلو اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم تو معلوم ہوتا تھا کہ بس وہ دیا جو ہے اب یہ جھکڑ اور یہ آندیاں اور یہ لشکر یہ احساب یہ جنوت اتنی بڑی تعداد میں اور پھر جب اس کے بارے میں اندازہ ہوا اور اتنا پہنچی کہ اب تو بنو قوریزہ بھی بد بدحدی پر آمادہ ہو گئے تو یہ گویا کہ اب کلائمیکس کو پہنچ گیا معاملہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ تھا جن کے دلوں میں نفاق تھا ان کا وہ خوب سے باطن جو ہے ان کی زبانوں پر آ جو کچھ اندر چھپا ہوا تھا وہ ان کی زبانوں پر آ اور یہی در حقیقت اس پورے غزبے کا جو اصل ہے کرکس آف دی میٹر جو اس کا لبے ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی سچویشن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی کہ جس سے جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی جو پچھلا ہمارا سبق تھا حتہ یمیز الخبی سا اس سارے ابتدا اور امتحان اور آزمائش کا اصل مقصد کیا ہے پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دینا جیسے کہ فرمایا گیا وہاں پر دو جگہ لفظ آیا ہے بولے یمہ صلاح النزین اللہ علیہ ایمان کو پاک کر لینا چاہتا ہے یہ نفاق کی آلودگی جو ہے اور منافقین جو گڈمٹ ہے ان کو علیحدہ کر دینا چاہتا ہے بولے یمہ حصہ معافی کلو میں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اسے بھی پاک کر لینا چاہتا ہے کسی سچے مومن کے دل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی تھوڑا بہت ضوف کا کوئی ایلیمنٹ موجود ہو تو اس ضوف کی ایلیمنٹ کو بھی پار کر دینا چاہے تو امتحان اور ابتدا اور آزمائش کا اصل فلسفا یہ ہے. تو سچویشن <تصف> وہ کریٹ کر دی گئی کہ جو انتہائی خوفناک لیکن <تصف> ہوا کیا کچھ <تصف> بھی نہیں اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ امتحان جب ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا تو پھر اچانک جو ہے ایک مسئلہ تو ہوا ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگی ہیلے کے طور پر کہ بنو اطفان ہی میں سے اششا قبیلے کے اشیا قبیلے کے ایک صاحب بد ابن مسعود وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے اور انہوں نے ارض کیا کہ حضور ابھی نہ میرے قبیلے والے واقف ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں نہ کسی اور کو اطلاع ہے ان حالات میں جس جس طرح کی گمبھیر صورتحال سے آپ کو اس وقت ثابتہ ہے اگر مجھ سے آپ کو خدمت لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں اس لیے کہ ابھی دشمن کو معلوم نہیں کہ میں ایمان لا چکا ہوں تو حضور نے یہ مشن ان کے حوالے کیا کہ کسی طرح یہ بنو قریضہ اور یہ جو باہر لشکر آئے ہوئے جو خندق کے اس طرف پڑے ہوئے ہیں اور یہ بنو قریضہ جس سے کہ گویا کہ ہمارا عقب جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہے ان کے ماں بہن اگر کوئی نفاق پیدا کر دیا جائے اختلاف پیدا کر دیا جائے تو کوئی تدبیر کوئی ہیلا ہو تو کرو وہ تدبیر انہوں نے کی کہ جا کے بنو قریضہ سے بات کی اور بہرحال وہ پہلے سے جان پہچان تھی ایک دوسرے کو جانتے تھے اور یہ کہا کہ دیکھو تم یہاں کے رہنے والے ہو تمہارا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے یہاں یہ لوگ باہر سے آئے ہیں انہیں شکست ہوگی وہ چلے جائیں گے اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں گے تمہارا کیا بنائے تم اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے کہا کہ ایسا یقین ہے تو ان سے پھر یرغمالی کچھ دے لو تاکہ ضمانت ہو تمہارے پاس کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں کسی بری سچویشن میں شکست کی حالت میں تو کم سے کم یرغمالی تو ہو اور وہ بھی سوچے تو صحیح دو مرتبہ جانے سے پہلے ان کا یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری بہت صحیح ادھر وہ گئے ان کفار کے لشکر میں مشرقین جو ادھر تھے ان سے کہا کہ برو کرے پر اتنا اعتماد نہ کرو اس لیے کہ جب بھی تم کبھی حملے کے لیے ان سے حکم دو گے انہیں اور کہو گے کہ ہم آور ہو جاؤ تو وہ تم سے یہ یغمالی طرف کریں گے لہذا یہ صورتحال جو ہے اس سے انہوں نے گویا کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہیلا ہے ایک تدبیر ہے کہ جو انہوں نے کی ہے اس میں کہیں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے کسی کو یعنی مختلف حوالوں کے ساتھ جو ہے اس میں مختلف اصطلاحات کے حوالے سے جو ہے یہ نفس آتا ہے کہ یہ قسم نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ جس سے سمجھ سننے والا جو ہے وہ ایک اثر لے لے تو بہرحال معاملہ یہی ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ بس اب آج کی رات جو ہے فیصلہ کن ہے تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے لیکن ہمیں کچھ یارغمالی آپ اپنے دے دیجئے تاکہ ہمارے پاس ضمانتی ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ آپ اگر کسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے ہمیں اس لیے کہ پھر ہمارا تو ظاہر بات ہے پھر حشن جو ہوگا وہ ہمیں معلوم ہے تو اس سے جو ان کے درمیان ایک یوں سمجھیے کہ بے اعتمادی ایک دوسرے سے پیدا ہوئی تو ظاہری جو بھی عوامل تھے ان میں سے یہ عامل بھی ہے لیکن اصل فیصلہ کن عامل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسی آندھی بھیجی ہے جھکڑ کہ جس سے ان کے خیمے جو ہے وہ اکھڑ گئے جو بڑی بڑی دیگیں ظاہر بات ہے کہ چڑھی ہوئی تھی اتنے بڑے لشکر کے لیے راشن کی فراہمی وہ دیگیں الٹ گئی آگ لگ گئی چورہوں کی وہ آگ جو ہے اس نے خیموں کو پکڑ لیا ایک ایسی افراتفری مچی ہے اور شدید سردی کا موسم تھا تو اس وقت پھر یہ کہ اور کچھ نہیں سوجی ابو سفیان کو اس نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور اس طریقے سے دیکھتے ہی دیکھتے یعنی رات تک تو پوری صورت یہ تھی کہ گویا کہ انتہائی خوفناک صورت حال ہے اہل ایمان کے امتحان کے لیے گویا کے آخری جو ہے صورت پیدا ہو گئی ہے لیکن صبح دیکھا تو میدان صاف تھا گویا کے صرف امتحان لینا مقصود تھا ورنہ اس نشک اس پورے کے پورے معاملے میں چند جو ہے صحابہ جو ہے وہ اس میں صرف شہید ہوئے چھ غالب مسلمانوں میں سے اور دس گفار میں سے کل حالانکہ تقریباً ایک مہینے تک یہ محاصرہ رہا اگرچہ اس میں جو سختی آئی ہیں بھوک کی سختی آئی ہے سردی کا شدید موسم باہر پڑے رہنا خندق کی حفاظت کے لیے اور وہاں پر باہر مورچہ لگانا کھانے پینے کو کچھ نہیں اس لیے کہ سارے رسد کے راستے بند ہوئے ہوئے ہیں اس حوالے سے وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور ان کو پھر چادروں سے کسا ہوا ہے تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے اور اسی میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ با صاحبہ نے آ کر جب شکوا کیا ہے کہ حضور یہ حال ہے دیکھیے ہم نے یہ اپنے پیٹوں سے پتھر باندھ رکھے تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو دو پتھر وہاں بھی بندھے ہوئے تھے یہ نہیں تھا کہ حضور کے لیے معاملہ کوئی وہاں پر جو ہے وہ امتیازی تھا بلکہ یہ کہ جب خندک کھودی جا رہی تھی شدید ترین سردی میں اور اس بھوک کے آلم میں تو حضور بھی ساتھ ہی شریف تھے وہ اشعار جو آتے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہو جانے چاہیے کہ جب وہ خدائی ہو رہی تھی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسمانی مشقت کرنے والے مل جل کر جب کام کرتے ہیں تو آواز میں آواز ملا کر کچھ پڑھتے رہے خلاصی گینگز جو ہوتے ہیں خاص طور پر یہ ضلع اٹک کے ان کو اگر کہیں کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہو بڑی بھاری چیزوں کو اگر موو کر رہے ہو تو وہ یہ کہ کورس کے انداز میں کچھ وہ پڑھتے جاتے ہیں تاکہ اس سے یہ کہ ایک تو سینٹرلائز ہو جاتی ہے موومنٹ کہ ایک ہی دفعہ زور لگ رہا ہے تو اسی وہ انداز آپ کو نظر آتا اللہم لا عیش شاہش اللہ خراہ صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں اللہ عیش تو بس آخرت کا عیش ہے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو عارضی ہے فانی ہے ختم ہو جانی ہے یہاں کی سختیاں بھی عارضی ہیں اور یہاں کی آسانیاں اور یہاں کا تعیش اگر ہے کسی کے پاس وہ بھی عارضی ہے ختم ہو جانے والا ہے اللہم لا شاہ ایش حضور جواب دیتے تھے فخصر السار اول اے اللہ انصار اور مہاجرین کی جماعت کی منفرد فرما لی اسی طریقے سے ایک دوسرا شعر ہے ناہل الدین ابا یا محمدا ال جہاد اما بقینا ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی اب ہم اس پر قائم رہیں گے جب تک جان میں جان ہے جب تک زندگی ہے جسم اور جان کا رشتہ برقرار ہے ہم اس بیعت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ناہن الدین ابا یاؤ محمدا الل جہاد اما بقینا بہرحال یہ نقشہ جو ہے چشم فلک نے دیکھا ہے اہل ایمان کا سبر صبات استقامت مسابرت اور دوسری طرف نفاق منافقین کا نفاق جس طرح ان کے منہ پر آیا ہے یہ ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا بس یہ منظر اور پس منظر پر اتنے ہی پر اتفاق کریں اب اگلی نشق میں انشاءاللہ ہم ان ہم آیات کا اقرمہ ترجمہ کر لیں گے بات جو ہے اصل میں وہ واضح طور پر سامنے آ چکی ہے بارک اللہ علی و لفین ودفعني وياكم بالآيات والذكر الحكيم